برحمن الرحمن الرحمۃ علی اللہ علیہ وحمۃ علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ سکن موجود تمام خارن گرامی کو اور باقی تمام سامی خارن گرامی شمس باپ ہی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس باب الحش کا آج آخری دس نمبر چوبیس اور اس باب کا آخری درس ہے الحمد للہ <تصح> <تصح> <تصح> میں سے جو بنیادی اواف ہے جنہیں ہمیں جاننا ضروری تھا وہ اباب آج کمپلیٹ ہو رہے ہیں ایک باب و تحرت تھا جو ہر مسلمان کو ہاں چونکہ باقی عبادتوں کے صحیح ہونا تحرت پر موقوف تھا غسو غسل تعموم یہ ساری چیزیں کون سی ناپاک کون سی پاک ان کو جاننا نہایت ضروری تھا یہ باب الحمد للہ نے پڑھ لیا پھر ایک مسلمانوں کی نماز سے کوئی چارہ نہیں نماز کافر اور مسلمان کی شناخت ہے ہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں کافر نماز نہیں پڑھتے ہوئے شناخت کے طور پر پیامبر نے فرمایا کہ مسلمان کافر کی شناخت ہے نماز میں راج مومن ہے ہاں جی نماز دین کا شروع نے یہ اہم باب آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھ لیا یہ دو باب اور پھر جو ہے باب سوم جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے تھا وہ بھی پڑھ لیا الحمدللہ یہ تین باب اس کے بعد باب زکوٰۃ بھی جو ہے باب سلاد کے بعد باب زکوت بھی جو کہ اسلام کے فروعی احکامات میں سے ایک اہم رکن نماز کے بعد تھا وہ بھی پڑھ لیا الحمدللہ اس کے بعد باب الوم پڑھ لیا اس کے جو بنیادی ارکان میں سے ایک تھا اور فروعی دین میں سے تھا اور اسی کے ایک حصہ جو ہے باب اتقاف تھا اب پل یا پھر اسلام کی بنیادی ارکان میں سے آج باب الحج بھی تو پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک باب حج ہے وہ بھی الحمدللہ للہ کمپلیٹ ہو گیا اس طرح اسلام کی جو چار بنیادی اواب تھا باب و تحرحت کو ملا کے پانچ باپ جو ہر سرد میں ہر مسلمان مکلف کے لیے ہر سرد میں جاننا ضروری تھا یہ پانچ باپ آپ لوگوں نے پل لیا الحمدللہ للہ آپ سب کو پانچ باپ کو آپ لوگ امید تھے کہ بار بار سنیں اور اگر کوئی مشیل ہو تو ان کے بارے میں آپ لوگ سوالات کریں اور ان پانچ باپ کے بارے میں ایک سچے مسلمان کو صحیح معلومات ہونا ضروری ہے تاکہ ان کے عملیات صحیح ہو میں آپ لوگوں کا ہمیشہ یہ بات یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ ہمیں عبادت عبادت بھی اپنے نجات کے لیے آخرت کے نجات کے لیے ہر صورت میں کرنا ہے اسی کو عمل کہا جاتا ہے تو عمل بھی ہر صورت میں کرنا لیکن عمل جان کے کرنا ضروری ہے عمل جان جانی میں کریں گے تو عمل باطل ہوگا غلط ہوگا تو سارے محنت آپ کا جائے گا لہٰذا پہلے دین کو سمجھیں جانیں کوئی عبادت کرنے سے پہلے اس کے احکامات کو جانیں پھر ان جیسے شریعت نے بیان فرمایا اسے کے مطابق عمل کریں اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر عمل نہ کریں عظائن گرامی ہاں جی شریعت کو جیسے شاعر نے بیان فرمایا اور شریعت میں علم ہاں جی مہارت رہنے والے حسی جیسے سے علیہ رحمان جیسے عظیم حسین نے ہمیں فکل احمد لکھے دیا ہے اس میں جو تعلیمات دیں اس کے مطابق عمل کریں اپنی مرضی سے جو چاہیں جس جی طرح چاہیں عمل نہ کریں کیونکہ اس میں بتات ہو سکتے ہیں بتاط ہو جائیں تو اس ثواب کے بدلے میں کل ہمیں جو ہے جاننے میں کتا بننا پڑے گا لہٰذا زین گرامین اباب کے احکامات کو ضرور بار بار دہرائیں تو باب الحج کا یہ آخری درد یہ جو اب حج سے مکمل تو برفاری ہو گیا تو اب مزید مجن منورہ جائیں گے وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا آپ کے حسن مبارک اور اسی کے ساتھ ساتھ جنت البقی میں باقی اور اصحاب کرام ساتھ ہی اہود کے میدان میں جو شعدۂ اہود اس کے علاوہ جسر مدینے میں جو زیارت گاہیں ہیں ان سب پہ جانوی باعث ثواب پر آجر ہیں اور خصا رسول اللہ کے روزے کی زیارت اور اسی یا جنت البقیع میں یا رسول اللہ کے روزے ہی کے پاس حضرت زہرۂ آدھار کی زیارت بھی خود بخود ہو جاتی ہیں تو یہ مقدس زیارت ہیں وہاں پر تو شاید فرماتے ہیں و صاحب ہی با و مصطحِ بعد الفراغ من الحج حج سے فارغ ہونے کے بعد زیارت و قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزۂ مبارک کے زیارت کے تھی جو کی زیارت کریں بالمدنتی جو کہ مدینہ منورہ میں ہے وہیا اور مدینہ منورہ بھی حرم ایزن یہ بھی حرم ہے جس طرح کعوہٰ حرم ہے اور محترم جگہ ہے تو یہ صاحب وہ حاجی کے لیے اور جو بھی وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کے لیے مصطاف ہے لا یقتہ حجر آئیے کہ وہ نہ کاٹے ہاں جی مدینہ منورہ میں موجود درختوں کی شاخوں کو بے جا نہ کرتے. اولا حشیث اس میں جو گاس پھوس وغیرہ ہیں جو خدرو ہیں ان کو نہ کاٹیں ولا یقید اس کی شکار کو بھی نہ کاٹیں ہاں جی شکار کو بھی نہ ماریں شکار کو شکار کھیلیں جتنا طرح حاجی کے لیے عمرہ اور حالت بھی یہ چیزیں البتہ حرام تھا ابھی یہاں پر مصطعف یہ کام نہ کریں ہاں جی حکم جو چونکہ نرام ہے یہاں مستعف ہے ان کاموں کو جو وہاں کعبے پہ حرام تھا یہاں مستحف ہے ان کو چھوڑ دیں ترق تو یہاں ان کا انجام دینا مخرو ہے ہاں جی جب مستحب جو چھوڑنا محتاب ہو جائے تو کرنا مخروع ہو جائے گا اور اللہ کے ناپسندیدہ افعال میں سے ہیں یقیناً اس سر میں اگر ان کاموں کے اتقاف ہوگا تو آپ کی زیرت کے ثواب اور اجیر میں آپ کو کمی آئے گا آگے فرماتے ہیں وہی صحیح بو اور حاجی کے لیے ہے جب وہ مدینہ پہنچیں گے تو الغسل و غسل کرنے وقت دکھوں جب وہ مسجد میں رسلاخی زیرت کو جب جائیں تشریف لے جائیں گے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے مسجد نبی میں آپ کی زیارت کو جانے سے پہلے غسل کریں وہ لطف اور پہنا مصاب ہے انضف یا اپنے پاس موجود سیاب سوپ کے جمیں انضب صاف ترین سپر لیٹو ڈگری ہے نظیب سے انضب صاف ترین لباس یہ اگر ہے تو نا یا لباس پہن کے جائیں اپنے پاس موجود لباس میں سے صاف ترین لباس پہن کے جائیں لطف پہننا انجب صاف ترین سیاہ بھی اپنے لباس میں سے صاف ترین لباس کو پہن کے جائیں وہیتھ ہولا اور یہ کہ سب سے پہلے داخلہ المسدین مسجد نوی میں جہاں پر رسول اللہ عملہ روزہ ہے اسے قبرے کے, کے سائٹ پہ بالکل آخر میں محراب کے پاس ہی آپ کا روزہ مبارک ہے متوازن توازن کے ساتھ کمالیہ توازن و متظرین گڑگڑاتے ہوئے اور آجیزی کے ساتھ متدرین گرگڑاتے ہوئے مسجد نبی میں داخل ہو جائیں رسول اللہ کو سپنے سامنے حاضر پار کر خود کو رسول اللہ کے سامنے حاضر محسوس کرتے ہوئے آپ کے حضور میں کمال آجزی کے ساتھ گرگڑاتے ہوئے آپ کے حضور اعدت میں شاہ مسجد نبی میں داخل ہو جائیں وہیں یقول اہم دخول اور مسجد نبی میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ کے نام سے قبی اللہ اللہ کے مدد سے ہاں جی و سلام علیہ اللہ کے نام و مدد سے میں اس مقدس گھر میں داخل ہو رہا ہوں و سلام علی رسول اللہ اور و اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللّہ اللہ اللہ محفلی اللہ بخش دے مجھے وہ بھی میرے گناہوں کو وقت اور کھول دے میرے لیے ابواب و رحمت کا تیرے رحمت کے دروازوں کو ابواب باپ کی جمع تیرے رحمت کے دروازوں کو اللہ میرے لیے کھول دے رب یا میرے پلوندگار عطخل نے مجھے داخل کرے مدخل سے صد سچائی کے راستے سے سچائی کے گھر میں مجھے داخل فرما وہ خریدنے اور مجھے نکال دے محرد کن اور سچائی کے راستے سے مجھے باہر نکال دے یہ رسول اللہ کو اللہ تعالی نے جب کعبہ فتح ہو گیا تو حرم میں کعبے میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنے کو کہا تھا ہاں جی اور قرآن پاک سرفتح نامے موجود تھے تو یہی دعا ہمیں ابھی مسجد نبی میں داخل ہوتے ہوئے پڑھنے کا حکم دیہ شاہ سید نے وجال اور اے اللہ قرار دے میرے لیے مل لد ال کا اپنے پاس ہے کیا کردے سلطان ال سلطان کے جو ہے بہت مددگار نصیر کے معنی مددگار ہے سلطان کے معنی دلیل بھی ہے اور ایک قوت کے معنی بھی ایک بادشاہ کے معنی بھی ہے تو مراد یہاں جو ایک ایسی قوت مجھے عطا کرے اپنے رحمت سے جو میرے لیے مددگار ہو اس کے بارے علماء علیہ السلام یا روح القدس سے جو رسول اللہ کی خصوصی مدد کرتے تھے یا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص مدد کے لیے بھیجا تھا یہ مرالیہ ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانتے ہیں اللہ اپنی فضل خاص سے میرے لیے کوئی مددگار جو ہے تو عطا کرے تاکہ میں اس گھر کی جو ہے کوق ہوں اس کی تعظیم محمل رکھوں اور, اور میرے آنے والی زندگی میں بھی یہ سلطان نصیر جو یہ رحمت اور یہ مددگار میرے ساتھ رہے ہمیشہ پھر فرماتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد نبی میں داخل ہو جائیں اس کے علاوہ بھی آپ دورد شریف پڑھتے ہوئے کوئی بھی دعا جو آپ کے زبان پہ آتی ہیں دل میں آتے ہیں آپ پڑھتے ہوئے کمال آجیزی کے ساتھ مسجد نبی میں داخل ہو جائیں پھر وہ یو سلیہ نماز پڑھنے رکتنی دو رکعت ان دل ہیں اگر پہنچ سکیں تو ان ممبر رسول کے پاس ہیں جو کہ بالکل مسجد رسول کے روزے کے سامنے دائیں طرف ہے تو وہ محراب ہے اسی محراب کے پاس ممبرس مضبوطی اسی محراب کے پاس پڑھیں اور اگر ادھر جا سکے تو اللہ تعالیٰ خواتین کے لیے مخصوص ٹیم پہ بھیجتے ہیں ہمیشہ نہیں ہیں اور یقیناً بہت زیادہ ہجوم ہو ہاں جی تو جہاں بھی آپ کو میسر ہو جائیں اس میں ریاض الجنت جو مخصوص جگہ ہے رسولان نے جو مشارہ دیا تھا کہ میرے قبر اور میرے روزے کے میرے اور مسجد کے درمیان ایک ریاض ریاض الجنت ہے ہاں جی تو وہ اسے لا اس حدود میں بھی نماز پہننا بہتر ہے سب سے فقر ہیں ہے ادھر بھی وہ بھی اس حدود میں ہیں اور ساتھ ہی وہ قدیم مسجد نوی جو رسول اللہ کے دور میں تھا اس کے لیے الگ کارپیٹ بچھا کے رکھتے ہیں باقی سب کو اگر سفید چادر بچھائیں تو اس کو جو ہے ریڈ چادر بچھاتے ہیں باقی سب کو اگر ریڈ چادر بھجائیں تو ادھر وائٹ چادر بچھ وائٹ جو ہے کارپیٹ کم کیا کہتے ہیں قالین بچھاتے ہیں اسی سے وہ حدود ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے اس طرح یہ لوگ اور باقی ستون وغیرہ لگائے ہوئے اس دور کے جو تعلیم والے اس ترخیز بھی پہچان سکتے ہیں اس حدود میں آپ نماز پڑھیں وہی سل رقدے نے دور کر نماز سے اندر ممبر ممبر رسول کے بعد پھر وہ دور کا نماز وہی حد رسول پڑھیں پڑھنے کے بعد وہ یکسد اور پھر آپ کے تربت مقدس کی رخ کریں یعنی آپ کے روزے کے سامنے جائیں اور روزہ آپ سے روزہ رسول سے روبرو ہو جائیں آج اس جات پر تین سراخیں بنائے ہوا ہے وہ پہلا اللہ سوراخ رسول اللہ وسلم کی قبر طرف باقی تو باقی آپ جس کی دو خلحا کی قبر کی طرف ہیں لیکن یقیناً وہاں آج کل ہمیں روکنے نہیں دیتا ہے بس صرف گزارنے دیتا ہے روکنے نہیں دیتے اور آپ کے روزے کی طرف رخ کریں اور وہاں تشریف لے جائیں وہ یقیفہ بے نعد اور رسول کے سامنے رقل اللہ سے آمن سامنے ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ وہ ظاہر ہو اور آپ کا پیر الاقب قبلہ کی طرف ہو آپ کا رخ رسول اللہ کی طرف ہو ہو کر رسول اللہ کی طرف رخ کر کے پھر سلام یعنی کوئی کہ آپ آپ بالکل رسول اللہ کے روضے کے قبل کی سائڈ پر ہو پھر رسول اللہ سے آمن سامنے ہو جائیں پھر یوں سلام کریں وہ یقوبل کریں السلام علیکم یا رسول اللہ آپ پر پرسلام اللہ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا حبیب اللہ آپ پرسلام اللہ کے حبیب حبیب کا دو معنیٰ ہے حبیب معنی محب بھی ہے اللہ کو چاہنے والا بھی حبیب بعنی محبوب ہے وہ حصیں جس کو اللہ بہت چاہتا ہے رسول اللہ دونوں ہیں محبوب بھی ہے حبیب بھی ہے تو یہاں محبوب کے معنی میں زیادہ تر صحیح زیادہ صحیح تر ہے ویسے محب بھی ہے محبوب کا درجہ بالا تر ہے السلام علیکم یا نبی اللہ پر سلام. السلام اللہ کے پیارے نبی السلام علیکم یا خیر خلق اللہ آپر سلام. اے مخلوقات میں سے سب سے بہترین معلوم خیر آخیر کے معنی میں سب سے زیادہ بہتر ہاں جی افضل آخیر اور خلق اللہ مخلوق کے معنی میں یہ اللہ کے مخلوق میں سے سب سے بہترین ہستی اور یہ تحصیلات تو میں سے چار پیراگراف ہے باقی پرا اٹھارہ پیراگراف وہ سب کے سب آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی سلام کے کلمات جو بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں یہ آپ کا سلام سے بھاری ہو گیا یا اپنے دعا بات سے بھاری ہو گیا اس کے بعد وعین او صاء اگر کسی نے آپ کو وصیت کیا ہے نہ آپ کو تاکید کیا ہو کہ اپنی طرف سے بھی سلام پہنچانے کا اگر آپ کو حکم دیا وصیت کے حد ان کسی نے بھی سلامیہ وصیت سے مرد مارنے کے بعد مراد نہیں ہے آپ کو کہا ہے آپ کے ساتھ سلام بھیجا کسی نے رسول اللہ کو سلام پہنچانے کا بھی سلامی تو یوں سلام کہیں یقولہ السلام علیکم آپ السلام اللہ کے پیرے نبی من فلان یعنی فلاں شاستر سیمن من, من جینب بن تھے مثلاََ علی مثلاََ نانج بن فاطمہ بن تھے سکینہ اس جس کے طرف سے ان کے ولیت کا نام لے لیں تو بھی صحیح نام نہ لے لیں جس کی طرف سے بھی جا من فاطمہ بن خدیجہ من مریم بن آسیہ جو بھی آپ نام لے لیں اللہ اس کی طرف سے بھی سلامہ اپنی زبان میں بھی کیا سطحی عربی ہے اپنے زمین پہ علیہ نویر فلاں کی طرف سے آپ کو سلام نہ فلاں کی طرف سے آپ کو سلام ہو فلان کی طرف سے آپ کو سلام ہو اگر عروی نہ ہے تو اپنی زبان میں بھی سلام پیش کر سکتے ہیں رسول اللہ کسی زبان کے قید میں نہیں یہ سلام پیش کرنے کے بعد صبح پھر دعا کریں وہیں سے قبل رسول اللہ آج کل سجارا والے وہاں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے نہیں دیتے ہیں رسول اللہ کے روزے کی طرف ہاتھ کے البتہ ہاتھ نیچے رکھے یا قبل کی رخ کے جتنا دعا کرنے چاہیں کر سکتے ہیں رسول اللہ کے روزے کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے نہیں دیتا وہ اس کو شرک سمجھتے ہیں جیسے ہاتھ نیچے رکھ کے دعا کرنے چاہیں تو کر سکتے ہیں سینے پر رکھ کے دعا کرنے یا آپ کلر رخ کے دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دل قابل رسول اللہ کے روزے دار رخ کر کے یہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے نہیں دیتا ہے تو فرماتے ہیں یا عقول اور سانج پھر یا تو آپ بہرحال صبح تو پھر دعا کریں بیمار جو چاہیں جتنا چاہیں آپ دعا کریں ہاں چونکہ رسول اللہ کے شفحات سے ہماری دعا قبول ہوگا وہی اللہ عظمہ حضرت اور حضور رسول اللہ کے آسانے والے کے ہمیشہ ملازم رہیں یعنی ہمیشہ رسول اللہ کے روزے پر رہنے کی کوشش کریں مادہ فل مدنہ جب تک آپ مدنع میں ہیں گلی کوچوں میں بازاروں میں سیلگاہوں میں جانے کی کوشش نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکے پانچ وات کی نماز بھی وہیں پر پڑھیں اور ساتھ ہی جو ہے وہیں پر دعا درود دولوت قرآن درودشریف ہاں جی مدنی کا وظیفہ ہی درودشریف ہے مذافانے میں بیٹھیں تو دور الشریف سرح نعت نا سورہ عالم نا شرح سورہ وظاء یہ جو صورتیں رسول اللہ کی ہر فضلت میں ہیں ان صورتوں کی تلاوت رسول اللہ کے شان کا ذکر ہے ہاں جی سورہ مضمین رسول اللہ کے شان کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ درود شریف کا کثرت سے پڑھتے رہیں مدینہ کا وظیفہ ہی دور الشریف ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹتے ہوئے کثرتیں دور الشریف پڑھیں ہاں جی اور وہی اللہ عظم ہمیشہ خود کو پابند رکھیں آپ کی درگاہ میں مادم جب تو مدنے میں ہیں وہی صدقہ اور صدقہ کریں معام کریں جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سکیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں درگاہ میں پہنچنے کے لیے ایسا ثواب کی نیت چینی لیکن ہماری سے رسول اللہ کے درجات بلند ہوں گے رسول اللہ کو اب آپ کا تحفہ پہنچے گا رس اللہ آپ کے حق میں دعائیں کریں گے اور آپ کے دنیا اور کے مشکلات حل ہوں گے لہٰذا جتنا سے وہاں صدقہ کریں جتنا سے وہاں تلاوت قرآن پاک پڑھیں دھول شریف پڑھیں جو بھی دعا آپ کے زبان پہ آتی ہیں دل میں آتے ہیں وہاں پر جا کے کرتے ہیں اپنے بارے میں خوش کے بارے میں دعا صحباب کے بارے میں اور گزشتہ گان کے بارے میں آئندہ گان کے بارے میں تمام مسمانوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے وہاں جتنا ہو سکے دعا کریں تو الحمد ہمارا یہ باپ باب الحج جو ہے آج چوبیس جوان دس میں اختتام ہوا کل سے ان باب